ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ بریلوی مسلق کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں دوسرے مسلق کے پیچھے ہم نماز ہماری نہیں ہوگی تو جب حج پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو سب جو ہے یعنی کہ اہل حدیث اور ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے کس طریقے سے ہم تو ان کے پیچھے تو یعنی کہ وہ جب خطبہ کرتے ہیں جو جمعے کا اپنا حج کا جو خطبہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ خطبہ کس طریقے مطلب ہم سن سکتے ہیں کیا وہ قبول ہوگا حج ہمارا یا ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا وہ قبول ہوگی دیکھیں حج میں جو معاملہ ہے نا حج انفرادی عبادت اجتماعی عبادت نہیں ہے نماز کی طرح حج کا رکن اعظم جو وقوف عرفہ ہے نا وہ صرف وقوف ہے لمحہ بھر کے لیے بھی حالت ایمان میں جس نے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کیا یہاں جی ہو گیا تو وقوف عرفہ کے لیے خطبہ سننا یہ لازمی نہیں ہے عرفات کے میدان میں جا کے سو جائے مسلمان ہونا چاہیے اس کا حج ادا ہو گیا تو یہ وقوف ارفا رکن عظم ہے دوسرے ارکان ہے وہ تو تواف زیارہ ہے اس کی تواف کی پھر وہ صحیح ہے وہ اپنے جگہ پہ معاملات اور اس پہ کس بات پہ دم آئے گا نہیں آئے گا تو یہ یہ صرف انہی کی اپنی پھیلائی ہوئی ہے چور مچائے شور والا معاملہ ہے کہ حج ان کے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ کے بندے حج تو انفرادی بات ہے کس کے پیچھے ہوتا ہے سب اپنا اپنا وقوف عرفہ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اجتماعی عبادت ہو یا اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھنا لازم ہو ایسا بالکل نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے تو جب تک یہ ہیں تو تب تک ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے ابتداً ایک مسئلے کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا جو غالباً نویں فقرے مذاکرے میں ایک سوال اسپاٹ پہ کیا گیا تھا حج کے حوالے سے ایک سوال تھا اور اس کے جواب میں میں نے یہ بات عرض کی تھی جو مسئلہ عرض کیا تھا کہ حج کا رکن اعظم وہ کیا ہے مقوف عرفہ مقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے جس نے عرفہ کے دن لمحہ بھر بھی ایمان کی حالت میں عرفات کے میدان میں وقوف کر لیا تو وہ حاجی ہو گیا مگر حج کے ساتھ ساتھ تین باتیں اور قابل ذکر تھیں جس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ مثب ہو گیا کچھ صحب ہو گیا بھول ہو گئی کہ تین باتیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ جو ضروری ہیں آج اگر آپ زیارت کے لیے عمرے کے لیے چلے جائیں اور زیارت کے طور پر عرفات کے میدان میں گھوم کے آ جائیں تو حاجی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس کا وقت نہیں ہے تو وقوف عرفہ کے لیے تین باتیں جن کا ذکر ضروری تھا ویسے تو انڈرسٹوٹ تھیں یہ بات مگر مناسب یہی تھا کہ ان تین باتوں کو ذکر کر دیا جاتا ایک تو یہ کہ نو ذی الحج دوسرا اس کا وقت وہ وقت ہے نویں ذی الحج کی دوپہر ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے دسویں کی صبح صادق سے پہلے تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے اور حالت احرام یہ بھی ضروری ہے ورنہ تو جتنے حارسین وہاں پہ آپ کو ڈیوٹی پہ نظر آئیں گے میدان عرفات میں گارڈز وغیرہ یا پولیس کی ڈیوٹی وغیرہ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ سلے ہوئے لباس میں ہوتے ہیں وہ حالت احرام میں نہیں ہوتے تو ان کا رکن اعظم وقوف عرفہ تو ادا نہیں ہوتا نا تو یہ تین باتیں اس کو میں یہ حج کی مشہور و معروف کتاب رفیق الحرمین سے مسئلہ پڑھ کے آپ کو صفح نمبر 159 ففٹی سے پڑھ کے عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ آج کے زمانے میں جو تعلیف شدہ کتب ہیں ان میں الحمد بہترین کتاب ہے اس میں بشارت کے انوار بھی ہے شریعت کی بہار بھی ہے اور مدینہ کا فیضان بھی ہے الحمدللہ للہ نمبر ایک پر ہے آخری صطر میں آج یعنی نو ذی الحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دسویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا آج یہاں کا وقوف حج کا رکن عظم ہے تو یہ رکن اعظم ہے اس کے علاوہ بھی ایک رکن باقی ہے ایسا نہیں کہ صرف رکن اعظم ادا کرنے سے حج ادا ہو گیا مکمل اس کے بعد ایک اور رکن ہے وہ کیا ہے تواف زیارہ ہے نا حج کی صحیح واجبات میں سے توافظ زیارہ ہے ٹھیک ہے نا تو اور اس طرح کے مسائل کو پڑھنے کے لیے آج کے زمانے میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بار بار وہاں کے حاضری کی سعادت نصیب فرمائے تو حج و عمرے کے اس سے متعلق جب کبھی آپ کا جانے کا سعادت پائیں اتفاق ہو تو یہ حرمین حرمین سے مراد حرم مکہ اور حرم مدینہ حرم مکہ اور حرم مدینہ رفیق کے معنی ساتھی رفیق سفر رفیق الحرمین تو یہ حرمین شریفین کی رفیق کتاب ہے یہ سارے سفر میں الحمد یہی یہی نسخہ جو ہے میرے لیے باعث برکت ہے کہ یہ میرے ساتھ سفر میں بھی تھا تو اس لیے میں نے اس کو سنبھال کے بھی رکھا ہے اور اب سب سے پہلا زندگی کا عمرہ بھی جو میں نے ادا کیا تو اسی نسخے کے ساتھ ادا کیا اور پورے سفر حج میں ساتھ تھی الحمد تو ابھی بھی میرے ساتھ ہے اور میری پسندیدہ ترین کتاب ہے حج کے حوالے سے